حبیب اللہ علیکان میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین تلاوتِ قرآن پاک کی تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو دو بیٹھ جائیں اگر تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اسی طرح بیٹھ کر نگاہیں نیچی کی توجہ کے ساتھ ترجمہ بما تفسیر خزائن الفان سنیے کے لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے لباس بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی بارکتیں زائل ہونے کا انشاء ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عزوجلہ اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وعلانی صحابہ و بارکہ وسلم الحمدللہ عزوجل شیخ طریقہ تامیر آل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیہ ستار قادری رضوی دامد براقاتم الحالیہ نے اس پر فتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بہتر مدنی انعامات اسلامی بھائیوں کے لیے بصورت سوالات ماں رضائے رب العنام کے مدنی کام عطا فرمائے ہیں ان مدنی انعامات میں سے مدنی انعام نمبر 21 میں فرماتے ہیں کہ کیا آج آپ نے کنزول ایمان سے کم از کم تین آیات بما ترجمہ و تفسیر تلاوت کرنے یا سننے کی سعادت حاصل کی انشاء اللہ وجلّہ ہم اس مدنی اس مدنی انعام پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے تو حسب حال اچھی اچھی نیت کر لیجئے اللہ کی رضا پانے ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں حکم قرآنی پر عمل کروں گا کہ جس میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وہ ادا قوری القرآن فسطم الح وانصیتو لعلکم ترحمون ترجمہ کنزلیمان اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو کان لگا کے سنو اور خاموش رہو کہ تم پر رحم ہو اللہ کے احکام کی پیرہ اور ممنوعات یعنی منع کردہ سے بچوں گا ترجمہ تفسیر اس لئے سنتا ہوں کہ علم سیکھ کر عمل کرنے کی سعادت حاصل کروں گا صلو علی الحبیب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 ترجمہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تم پرہیزگاری گاری کے کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے گنتی کے دن ہیں تو تم میں جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں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 اس کا نام ہے کہ مسلمان خا یا حیض و نفاذ سے خالی عورت صبح صادق سے غروب آفتاب تک بنیت عبادت خرد و نوش اور مجامعت یعنی کھانے پینے اور جمعہ صحبت کرنے کو ترک کرنے کا نام ہے رمضان کے روزے دس شوال دو ہجری کو فرض کیے گئے اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ روزے عبادت قدیمہ ہیں زمانہ آدم علیہ فلاد والسلام سے تمام شریعتوں میں فرض ہوتے چلے آئے اگرچہ ایام و احکام مختلف تھے مگر اصل روزے سب امتوں پر لازم رہے تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے اور تم گناہوں سے بچو کیونکہ یہ کثرے نفس کا سبب اور متقین کا شعار ہے گنتی کے دن ہیں اس کی تفسیر میں نعم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ علی حادی ارشاد فرماتے ہیں گنتی کے دن ہیں یعنی صرف رمضان کا ایک مہینہ ہے تو تم میں جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو یعنی یہاں سفر سے مراد جس کی مسافت تین دن سے کم نہ ہو یعنی بانوے کلومیٹر سے کم نہ ہو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مریض و مسافر کو رخصت دی کہ اگر اس کو رمضان مبارک میں روزہ رکھنے سے مرض کی زیادتی یا ہلاک کا اندیشہ ہے یا سفر میں شدت و تکلیف کا تو وہ مرض و سفر کے ایام میں روزہ گرچہ چاہے تو نہ رکھے اور بجائے اس کے ایام منہیہ کے سوا اور دنوں میں اس کی قضا کرے بعد میں اس کو رکھے لیکن انا ایام منہیہ اللہ علیہ وسلم تو جو مریض ہو یا روزہ رکھنے سے مرض کی زیادتی یا ہلاکت کا اندیشہ ہو یا سفر میں شدت و تکلیف کا تو وہ مرض اور سفر کے ایام میں چاہے تو روزہ نہ رکھے اور بجائے ان ایام کے اور دوسرے ایام میں رکھے لیکن پانچ دن ایسے ہیں کہ جس میں روزہ رکھنے کی ممانعت ہے عید الفطر اور عید الاضحی یعنی دس ذیل حجت الحرام اور گیارہ بارہ اور تیرہ یہ تاریخیں ہیں کہ جن میں روزہ رکھنے کی ممانعت ہے مسئلہ مریض کو محض وہم پر روزے کا افطار جائز نہیں یعنی صرف وہمی طبیعت کی وجہ سے روزہ اس کو نہ رکھنے کی اجازت نہیں بلکہ رکھے گا جب تک کہ دلیل یا تجربہ یا غیر فاسق ظاہر الفسق طبیب کی خبر سے اس کا غلبہ زن حاصل نہ ہو یعنی اگر ایسا طبیب ہے کہ جو ظاہری طور پر اعلانیہ گناہ نہیں کرتا اور شریعت کا پابند ہے اور فاسق نہیں تو اس کی خبر دینے پر چاہے تو روزہ نہ رکھے کہ روزہ مرض کے طول یا زیادتی کا سبب ہوگا مسئلہ جو بالفیل بیمار نہ ہو لیکن مسلمان تبھی بھی یہ کہے کہ وہ روزہ رکھنے سے بیمار ہو جائے گا تو وہ بھی مریض کے حکم میں ہے اس کو بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے مسئلہ حاملہ حمل والی یا دودھ پلانے والی عورت کو اگر روزہ رکھنے سے اپنی یا بچے کی جان کا یا اس کے بیمار ہو جانے کا اندیشہ ہو تو اس کو بھی جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے مسئلہ جس مسافر نے طلوع فجر سے یعنی سہاری کے وقت سے بقت ختم ہونے سے قبل سفر شروع کیا اس کو تو روزہ کا افطار جائز ہے لیکن جس نے بعد طلوع یعنی سہاری کے وقت اس ختم ہونے کے بعد اس نے سفر کیا اس کو اس دن کا افطار جائز نہیں یعنی اس کو روزے رکھنے کا حکم ہے تو اتنے روزے اور دنوں میں اور جنہوں جنہیں ان کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ دیں ایک مسکین کا کھانا اس کی تفسیر میں نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں مسئلہ جس بوڑھے مرد یا عورت کو پیرانا سالی کے ذوف سے یعنی بہت زیادہ عمر کی وجہ سے کمزوری کے سبب روزے رکھنے کے قدرت نہ رہے اور آئندہ قوت حاصل ہونے کی امید بھی نہ ہو اس کو شیخ فانی کہتے ہیں اس کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور ہر روزے کے بدلے نصف شاہ نفس شاہ یعنی ایک سو روپیہ اور ایک اٹھنی بھر گیہوں یا گہوں کا آٹا یعنی دو کلو پچاس گرام آٹا یا گہوں یا اس سے دونے جو یا اس کی قیمت بطور فدیا دے مس تو روزے واجب روزہ رکھنا واجب ہوگا مسئلہ اگر شیخ فانی نادار ہو تنگ دست ہو بیچارہ فدیا ادا ہی نہیں کر سکتا اور فیدیا دینے کی قدرت ہی نہ رہے تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے اور اپنے افوے تقصیر کی دعا کرتا رہے یعنی اپنے عبادت سے قاصر رہنے کی اللہ تعالیٰ سے معافی چاہے پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے یعنی فدیہ کی مقدار زیادہ دے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو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 فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر درود پرنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا حبیب محمد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 صلو علی الحبیب صلو اللہم قال علی محمد مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو ماں باپ بھائی بہن نیا بیوی ساس بہو سوسر داماد نند بھاوج بلکہ اہل خانہ و خاندان نیز استاد و شاگرد سیٹھ و نوکر تاجیر و گاہک افسر و مزدور مالدار و نادار حاکم و محکم دنیا دار و دار بڑا ہو یا جوان الغرز تمام دینی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 نظر آتے ہیں چونکہ غیبت بہت زیادہ عام ہے. اس لیے عموماً کسی کی اس طرف توجہ ہی نہیں ہوتی کہ غیبت کرنے والا نیک پرہیزگار نہیں بلکہ فارسی کو گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے قرآن و حدیث اور اخبار بزرگان دین رحمہ اللہ المبین سے منتخب کردہ غیبت کی بیس تباہ کاریوں پر ایک سرسری نظر ڈالی ہے ان سنتے ہیں شاید خائفین کے بدن میں جھڑ جھڑی کی لہر دوڑ جائے۔ جگر تھام کر ملاحظہ فرمائیے۔ غیبت ایمان کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ غیبت برے خادمے کا سبب ہے۔ بکسرت غیبت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ غیبت سے نماز روزے کی نورانیاں چلی جاتی ہے غیبت سے نیک نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ غیبت نیکیاں جلا دیتی ہے۔ غیبت کرنے والا توبہ تربی لے۔ جب بھی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا الغرض غیبت گناہ کبیرہ قطعی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے غیبت جینا سے سخت تر ہے مسلمان کی غیبت کرنے والا سود سے بھی بڑھ کر بڑے گناہ میں گرفتار ہے غیبت کو اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارا سمندر بدبودار ہو جائے غیبت کرنے والے کو جہنم میں مردار کھانا پڑے گا غیبت مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے غیبت کرنے والا عزاب قبر میں گرفتار ہوگا غیبت کرنے والا تانبے کے ناخونوں سے اپنے چہرے اور سینے کو بار بار چھیل رہا تھا غیبت کرنے والے کو اس کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کاٹ کر کھلایا جا رہا تھا غیبت کرنے والا قیامت میں کتے کی شکل میں اٹھے گا غیبت کرنے والا جہنم کا بندر ہوگا غیبت کرنے والا والے کو دوزخ میں خود اپنا ہی گوشت کھانا پڑے گا غیبت کرنے والا جہنم کے کھولتے ہوئے پانی اور آگ کے درمیان موت مانگتا دور رہا ہوگا اور اسے جہنمی بھی اس سے جہنمی بھی بیزار ہوں گے غیبت کرنے والا سب سے پہلے جہنم میں جائے گا صلوا علی الحبیب صلی اللہ محمد حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ علی خزائن العرفان صفحہ آٹھ سو تیئیس پر لکھتے ہیں میٹھی میٹھے آکا مکی مدنفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے لیے روانہ ہوتے ہیں یا سفر فرماتے ہیں تو ہر دو مالدار کے ساتھ ایک نادار مسلمان کو کر دیتے کہ یہ غریب ان کی خدمت کرے اور وہ اس کو کھلائیں پلائیں اس طرح ہر ایک کا کام چلتا رہے اسی طرح ایک موقع پر حضرت سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ دو آدمیوں کے ساتھ کیے گئے تھے ایک روز آپ ربی اللہ تعالیٰ سو گئے اور کھانا تیار نہ کر سکے تو ان دونوں نے انہیں کھانا طلب کرنے کے لیے بارگاہ رسالت میں بھیجا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم متبخ حضرت سعید اللہ اسامہ عدی اللہ تعالیٰ تھے یعنی باورچی خانے کے خادم تھے ان کے پاس کھانا ختم ہو چکا تھا لہٰذا انہوں نے کہا میرے پاس کچھ نہیں جب حضرت سعید سلمان عدی اللہ تعالیٰ دونوں رفاقا کو آ کر بتایا انہوں نے آ بتایا تو انہوں نے کہا کہ اسامہ رضی اللہ تعالی نے بخل کیا جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدن پروردگار عزوجلہ غیبت غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ میں تمہارے موں میں گوشت کی رنگت دیکھتا ہوں انہوں نے عرض کی ہم نے گوشت کھایا ہی نہیں فرمایا تم نے غیبت کی اور جو مسلمان کی غیبت کرے اس نے مسلمان کا گوشت کھایا اللہ رب العزت اللہ رب العباد تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتم ترجمہ کنز ایمان اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا حضرت سیدنا امام احمد بن حجر مکی شافعی فی علیہ رحمت اللہ قوی نقل کرتے ہیں کسی کی برائی بیان کرنے میں خواہ کوئی سچا ہی کیوں نہ ہو پھر بھی اس کی غیبت کو حرام قرار دینے میں حکمت, مومن, حکمت کیا ہے مومن کی عزت کی حفاظت میں مبالغہ کرنا ہے اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کی عزت و حرمت اور اس, کی اس کے حقوق کی بہت زیادہ تاکید ہے نیز اللہ عز و نے اس کی عزت کو گوشت اور خون کے ساتھ تشبیح دے کر مزید پختہ اور مقد کر دیا اور اس کے ساتھ ہی مبالغہ کرتے ہوئے اسے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا چنانچہ پارہ چھبیس سورت الحجورات آئے نمبر بارہ میں ارشاد فرمایا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 علیہ رحمت اللہ علی اکبر نے غیبت کے بارے میں سمجھانے کے لیے خود ہی اعتراض وارد کیا اور خود ہی اس کا جواب چاد فرمایا لہذا ملاحظہ ہو اعتراض کرتے ہیں اعتراض کسی کے منہ پر اس کے اس کا عیب بیان کرنا حرام ہے کیونکہ اس سے اسے ہاتھوں ہاتھ تکلیف پہنچتی ہے جبکہ غیر ابھی میں غیبت کرنے سے اسے تکلیف نہیں پہنچتی کیونکہ اسے اس کی اطلاع ہی نہیں ہوتی جواب اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ پارہ چھبیس سورت الخورات آیت نمبر بارہ میں اس لفظ کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یعنی مردہ مردہ کی قید سے یہ اعتراض خود بخود ختم ہو جاتا ہے اور وہ اس طرح کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے خود کھائے جانے والے کو ظاہرا کوئی تکلیف نہیں ہوتی حالانکہ یہ انتہائی گھٹیا اور برا فیل ہے تاہم وہ مردہ جان لے کہ میرا گوشت کھایا جا رہا ہے تو اسے ضرور تکلیف پہنچے گی اسی طرح کسی کی غیر موجودگی میں اس, کی اس کے عیب بیان کرنا بھی حرام ہے کیونکہ جس کی غیبت کی گئی اگر اس سے اطلاع ہو جائے تو اسے بھی تکلیف ہوگی سرکار نامدار مدینے کے تاجی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے عرض کی گئی اللہ اور اس کا رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں فرمایا غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرو جسے وہ ناپسند کرتا ہے عرض کی گئی اگر وہ بات اس میں موجود ہو تو فرمایا جو بات تم کہہ رہے ہو اگر وہ اس میں موجود ہو تو تم نے اس کی غیبت کی اور اگر اس میں نہ ہو تو تم نے اس پر بہتان باندھا مفسر شہید حکیم الامت مفتی احمد یاد خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں کہ غیبت سچے اے بیان کرنے کو کہتے ہیں اور بہتان جھوٹے اے بیان کرنے کو غیبت ہوتی ہے سچ مگر ہے حرام اکثر گالیاں سچی ہوتی ہیں مگر ہے بے حیائی اور حرام معلوم ہوا کہ ہر سچ حلال نہیں ہوتا خلاصہ یہ ہے کہ غیبت ایک گنا ہے اور بہتان دوسرا گنا بہتان دو گنا اللہ رب العزت جو کچھ سنا اس سے احتراز بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے غیبت و بہتان سے ہمیں محفوظ و معمون رہنے کی توفیق دے الحمد للہ ارزا وجل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے ماہ کے ماہ کے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں ہر جمع رات کو فیضان مدینہ میں یا مدنی چینل کے ناظرین اپنے اپنے شہروں میں ہونے والے سنت و بھر اجتماع میں ساری رات گزارنے کی مدد ملتیجہ ہے آشقان رسول کے مدنی قافلوں میں سنتوں کی تربیت کے سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا اشارہ کر کے اپنے ہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجیے عیشا اللہ اجزا وج اللہ اس کی برکت سے پابند سنت بننے گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کے حفاظت کے لیے کڑھنے کا ذہن بنے گا ہر اسلامی بھائی اپنا یہ مدنی ذہن بنائے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش ہے اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات کا عمل ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے عشاء اللہ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے اسلامی تیری دھوم مچی ہو آمین وسلم الحمد للّہ رب العالمین وسلاۃ والسلام على سد المبیا اب اما بعد فاعوذ بلّہ من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علا رحم فرما منہ کے واسطے یا یار کرم کی جے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر چہے مشکل گسا کے واسطے کر بلائیں رد چہی کر بلا کے واسطے سیدے سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے علم حق دے با علم خدا کے واسطے سد کے کا تصدق صادق الاسلام کر بے کا زبرادی ہو قادم اور رضا کے واسطے بہر معروف معروفری معروف دے دے خود سری حق میں گنجنے جن دے, دے باسپا کے واسطے بہر چبلی شیر حق دنیا کے کت ایک رک اب دیریا کے واسطے بل پارا کا صدقہ کر غم کو فرا دے حسن وس بل حسن اور بوسری دے ساد پادری کر پادری رکھ پادری میں اٹھا قدرے اب دل پادرے خدرت نماں کے واسطے آسن لا ہو کے آسن بندے رکھ ساکل اصطیا کے واسطے نصر ربی سال کا صدقہ کا سال ہو رکھے دے حیات بین محی جافا کے واسطے تور عرفان الو حمد دوس نہ ہو بہا رے علی موسا ہسن احمد بہا کے ری ریب راگین ہم <سلام> پر نار غم گلزار کر بھی دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے کھانا دل کو دیا دے رو ای کو جمال چہ مولا جمال او کے واسطے مدد کے لیے روزی کر لیے خان فضل اللہ سے کے واسطے دین و دنیا کے مجھے برکات دیں برکات سے اس کے حق دے اس کی دما کے واسطے خوب اہل بیت دے آلے محمد کے لیے ایک ری دے اس کے ہم دا کے واسطے دل کو اچھا سن کو سترا پال کو پر نور کر اچھے پیارے شمشے بھی بدر العلا کے واسطے دو جہاں میں میں آلے رسول اللہ کر حضرت آلے رسول مک صدا کے واسطے کر احمد رضا احمد مرسل مجھے حضرت احمد رضا کے واسطے پور کر سب کا کچیرا حشر میں ایک بری دیا اس دین پیرے با سا کے واسطے آہنا پی دین و دنیا سلام بیلام خادری اب دوسلام رضا کے باستے کے احمد میں عطا کر چشم تر سو دے یا ادا اطار کو احمد رضا کے واسطے کے احمد میں عطا کر چش میں تر سو کی گر یا اتار اور احمد رضا کے واسطے سد کا یعنی کا دیکھ کے عز علم و امل یصلون علی, علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجذب الكرم وعلى آله وصحبه مبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم